انتیاب، انتیاب، و مولا حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ فضائین الحدیث جو احادیث سے مبارکباد کی عامی تشریحات پر مبنی ہے فضائن الحدیث اس نے کا نام اس نے پڑھ کر سنایا جا رہا اللہ قوت اللہ ترجمہ نہیں میں طاقت غلاموں سے بچنے کی مگر اللہ کی عطا سے اور نہیں ہی قوت اللہ کی اطاعت کی مگر اللہ کی مدد سے حضرت ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ نیم سے رسوج خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت ہندا دندہ قطرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانے سے اور حضرت مقبول احمد اللہ علیہ جو جریل و قدر تارہ سوڈان کے رہنے والے ہیں اور شام میں متی سے پنکھ رایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا ولا بھلا قوت زندہ لا من مین الا علئی اللہ تعالیٰ اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے جن میں سب سے ادنا فخر ہے یعنی کنگر کی لا کنگتھی لامنجا کا بھلا ولا سا یعنی کوئی جائے فرار اور کوئی جائے فراہ نہیں مین اللہ کے اذب اور عذاب سے انہی اے میں دنیا الای برا کی سوائے اس کی رضا رحمت کی طرف رجوع کرنے کی دوبارہ سنجھے دو حضرت اللہ کا اعلیٰ نو فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا الا سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانے سے اور حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل قدرت آ ہیں سوڈان کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے محقوقن روایت کرتے ہیں کہ جتنے پڑھا لاؤ اللہ بلّہ لامنجا اللہ تعالی اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے جن میں سب سے ادنا فخر ہے اس کے معنی ہے لامنجا کی مانی یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں اللہ کے غضب اور عذاب سے سوائے اس کی رضاء رحمت کی طرف رو کرنے کیمبر ایک سو اکیس پر لکھا ہے ثابت ہے کی حدیث مرکوز ہے لا حول ولا قوت اللہ اللہ باللہ کے چار فوائد نمبر ایک یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا بلّہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرشی ہے اس کے پڑھنے سے اعمال فارحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اس معنی میں یہ فخ جنت کا خزانہ ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بل ننانوے دنیاوی و مختلف بیماریوں کی دعا ہے جن میں سب سے ادبہ بیماری غم ہے چاہے دنیا کا ہو یا آفرت کا نمبر تین جب بندہ اس کلمی کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی عش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نے کیا میں ایسا کلمہ نہ بتاتا ہوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انقاد یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی کو چھوڑ دیا وسطما کائنات یعنی میرے بندوں نے دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سپوت کر دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں سے یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی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 یہ کلیمہ لاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وسیعت ہے جو آپ نے حبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب شبراج میں ارشاد فرمایا تھا شب معج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امر کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا بل سے اس کے پڑھنے سے وسیع ابراہیمی پر पर کرنے کی की بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں اضافہ ہوگا چار فائدے پھر سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کلیمہ لاہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرش الٰہی ہے اس کے پڑھنے سے صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے جیسے اس کے معنی اوپر بتلائے گئے تھے اس نے ہر فرمایا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت بھی بندے کو نہیں مگر جب اللہ کی مدد ہو جائے اور اسی طرح سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی مدد سے بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے تو بندہ کا یہ کہتا ہے کہ لا ولا قوت الا ہوا تو اللہ, اللہ, اللہ بلّا کرتا ہے گویا سے نہیں ہے کوئی طاقت لا کا لا طاقت کا آہ. لا عیت اللہ اللہ عصمت اللہ جب لا کہتا ہے تو اس کی تفصیل حقوض صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت اللہ, اللہ, اللہ یعنی یہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی قوت طاقت لیکن اللہ اللہ جس کو محفوظ رکھے اللہ کی مدد سے اللہ جس کو محفوظ رکھے اور ولا قوت اللہ کی, اللہ کی مدد کے بغیر اس کے اندر نیکی کی قوت نہیں <مت <mountain> <مت تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمات دیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں totally. دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ لا قول ولا دنیا دنیاوی و حقی بیماریوں کی دعا جن میں سب سے ادنا بیماری ہے چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا اور تیسرا فائدہ ہے جب بندہ کرنے کو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں فرش پر سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دیوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا قلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے وہ ہے لا لا قوة باللہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ گئی اور دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سکوٹ کر دیا یہ نعمت کیا کم ہے بندہ زمین پر یہ کلیمہ پڑھتا ہے اور ہفتہ شانو عرض پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور چوتھا فائدہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مصطف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الحنام یہ کلمہ لاہور وال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وسیعت ہے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معج میں ارشاد فرمایا تھا شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد علیہ السلام پر ہوا آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لے الا ہوا تھا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 میں نے لاہور اللہ پڑھا صلی اللّہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جانتے ہوئے کی کیا تفصیل ہے میں نے کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہور ترجمہ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 اور ماں تفسیر و سے معلوم ہوا کہ حجیب شریف کی تب کو تفسیر سے تعریف کیا جا سکتا ہے احقر محمد اختر یعنی میرے حضرت الا لاہور کا مفہوم اور حاصل اس آیت سے رب اور تعلق رکھتا ہے بلکہ اس آیت سے مختلف معلوم ہوتا ہے رحم و اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ ماں ذرا زمانیہ مصدریہ ہے اور اس کی تفسیر اس طرح فرمائی نفس ہے یعنی بہت زیادہ برائی سکھلاتا برائی ہے قلعہ ماں رحیم اور رحمت ربیس متھی نفس برائی سے اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ سایہ رحمت حق اور سارے حفاظت حق میں رہے گا حدیث شریف کی شرح ایک اور شرحت نے فرمائی دوسرے عمومان سے حضرت شاعر فرما رہے ہیں کہ دو لذیفیں بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی آیا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 وَلَا قُوةَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ ہم گاہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اور کسی عبادت کی ہم نے طاقت نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور قالی رحمۃ اللہ نے حدیث شریف کی شرح شرح مبارک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم وسہ یعنی وہی بات جو پہلے حضرت نے شاہ فرمائی تھی یعنی میرا بندہ اور فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ اور میرے میرے بندے نے اپنے سارے کام کر لہٰذا جب اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں کو یہ بشارت دیں گی کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا تو کیا ان کو راج نہ آئے گی ورنہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ آتوں فرماتے کہ میرا بندہ فرما ہو گیا لیکن یہ تو ابھی تک ناراجیاں کر رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اسی لیے پہلے زمانے کے مشاعد اپنے مریدوں کو صرف لا حوضہ ولا قوت الا بلّا ہی کرنے کے بتایا کرتے تھے اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے یہ دوسرے زمانے کا ہے ابھی بعض لوگوں کے اندر میں ہوتے ہیں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 اللہ عمر فکر کے معافی ترک معافیت کی توسیع قطع فرما کر اور مجھے بدبخت نہ کیجیے اپنی اور نافرمانی سے عظیم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کا تک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے گناہ کو چھوڑنا خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کرنا بد پکتی کی طرف لے جاتا ہے معاشیت یعنی گناہ سباوت ہے جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی تو نہیں کرتا اس کا دل آہستہ آہستہ سب کو بچاتا ہے اور گناہ گناہوں پر جو ہے وہ جئی ہو جاتا ہے پھر توبہ کی توحیت بھی سے چھین لی جاتی ہے معاشیت یعنی ہر چھوٹا گناہ بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ, گناہ کو چھوٹا نہ اس میں خاصیت گناہ. دوسرے گنا گنا کی کشی اس میں ہوتی ہے ایک گنا کرتا ہے دوسرے کا دل چاہتا ہے دو گنا کرتا ہے تو چوک چاہتے ہیں اس طرح بڑھتے بڑھتے, بڑھتے گنا کرنے والا جو توبہ نہیں کرتا اس کی تو یہ حالت ہو جاتی ہے گناوں کی ظلمت میں ڈوب جاتا ہے معافیت سبحب ثقافت ہے اس لیے بہت ڈرنا چاہیے گناہ سے بہت بچنا چاہیے اور ترکِ کے یعنی گناہ چھوڑنا علامتِ رحمتِ حق ہے اور علامتِ علامت بس بنا تو قبل ملنا کرنا اللہ تعالیٰ عمر کی توحری کو کرتا ہے اللہ کا گناہوں کو چھوڑنے کی توحری کو کرتا ہے, ہے اپنا سچا مخلص اور اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بندہ ہم کو بنا لے اور اگر گناہ ہو جائے تو جب تک اللہ کو رو رو کر منا نہ لے اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پہلے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے شرگندے کی ندامت سے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے اور قناہ سے بھی فوراً الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کو پاک و صاف بنوا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے لیکن تو کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ پتہ نہیں کرتے مانے سے جب انتقال ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ کا مجھ میں ڈیڑھ لاکھ کا مجھ میں جنازے میم لیکن زندگی میں کہاں میں کہاں فائدہ میں بنا ہے جو اللہ <سؤال> والا دل ہو تو معلوم ہے کہ دل ہے منتظر لیکن ایک آنے کے کام کے قد میں جو جلدیات جلدیات ای ایک آئی ہے جلدی سے اس کا مقابلہ نہیں اسی لیے اگر شرف لگی تو ہمیں چلا لے کر سنا دیتی ایک کہ میرے شیئر میں آئے ہوئے ہیں ان کی منزل ہوتی کہ میں ہر شریف میں شریفین میں دباؤ کروں تلاوت میں کیا ان منزل نہیں ہے حضرت نے بتایا تکلیف دکھائی صحیح میں کاغذروں کو کتاب کر کے پڑھنا ہے دو چار کتابیں پڑھ لی اللہ لال کرتے نہیں تو بہت سمجھا ہم بنا سمجھتے اگر ہمیں اپنے بیان دیکھ کے اللہ تعالی کو فیس نہ دیتے ہم اسی طرح دمبا ہی میں جن کے لوگ اللہ کا اللہ کو پر ہو